کریمہ <الْمَصْحِي> <تصح> صلی اللہ علیہ وسلم <تصح> کے انصار صحابہ کرام میں تین چار لوگ تھے جن کے ساتھ مدینہ کی یہودی دوستی رکھتے تھے اور ان یہودیوں کی خواہش یہ تھی ان کو اسلام سے برگشتہ کر دیں اسلام سے دور کر دیں تو عام لوگوں نے تو یہ ان کی سازش سمجھی ہی نہ تھی جو اہل نظر لوگ تھے وہ پہچان گئے بھانپ گئے کہ یہودیوں کا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ کوئی ایسی نہیں ہے یہ ان کو اسلام سے ہٹانا چاہتے ہیں وہ جو لوگ اس معاملے کو سمجھے تھے انہوں نے انہیں سمجھایا انصار کے لوگوں کو کہ تم ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو وہ تمہیں دین سے دور کر دیں گے انہوں نے وہ بات نہیں مانی انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے ہم سمجھتے ہیں سارے معاملات کو آپ ہم انہیں سمجھائیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیا مبارکہ ان منع کرنے والوں کے حق میں نازل فرمائی اور جو نہیں رک رہے تھے ان کے ساتھ یاری رکھے ہوئے تھے انہیں بھی رب تبارک و تعالی نے سمجھایا یہ ایک خاص سبب پیش آیا اس آیا مبارکہ کے نزول کا لیکن ان کے برخلاف ایک بہت بڑی جماعت تھی منافقین کی جو اوپر اوپر سے مسلمانوں کے ساتھ یاری رکھتی تھی لیکن اندر سے وہ یہودیوں کے ساتھ اور کافروں کے ساتھ تھے وہ یہی کہتے تھے اور برملاک کہتے تھے اپنی مجالس میں بیٹھ کر وہ یہ کہتے تھے کہ آج یہ جو شور ڈالے پھرتے ہیں مسلمان انہیں آج حکومت ہاتھ آ گئی ہے یہ چند دن کی بات ہے یہ عودیوں نے پھر ان کو پکڑ لینا ہے ان کی ختم کر دینی ہے حکومت مشرقین پھر زور پکڑ جائیں گے ختم کر جائیں گے ان کی دونوں کے ساتھ بنا کر رکھنے کی وجہ بھی یہی تھی وہ یہ کہتے تھے جو بھی غالب آیا ہم اس کے ساتھ ہی ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا منافق بندہ کسی ایک کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا ہے منافق بندہ کسی ایک کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا وہ ادھر بھی ملاقاتیں کرے گا ادھر بھی ملاقاتیں کرے گا آج آپ اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا حالت ہے ہمارے حکمران جو ہیں وہ ادھر بھی یہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ادھر بھی نصارا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کبھی جناب کسی کے ساتھ مل جاتے ہیں کبھی کسی کے ساتھ مل جائیں ہیں عجیب منافقت ہے وہ یہ کہتے ہیں جو بھی غالب آیا چلو اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے ہمیں جناب وہ کچھ نہ کچھ سپورٹ مل جائے گی یعنی کل کو ہم پر ظلم نہیں کریں گے یہ عجیب امکانہ سوچ ہے عیسائی مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشا فرما اولیاء من دون القافین المومن کے مومن جو ہیں وہ کافروں کے ساتھ مومنوں کو چھوڑ کر ان سے موالات نہ رکھیں ان کو ولی نہ بنائیں ولی محبوب کو کہتے ہیں ولی دوست کو کہتے ہیں یعنی کہ اولیاء نہ بنائے انہیں کنے بلا کافروں کو یہودیوں کو مشرقوں کو ہندوؤں کو سکھوں کو کافروں کو ولی نہ بنائے تو یہ ذہن میں رہے چار چیزیں ہیں ایک موالات ہے ایک مدہنت ہے ایک مواصلات ہے اور ایک مدارت ہے مدارت جسے کہتے ہیں ان چاروں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے موالات جو ہے کسی کے ساتھ دلی محبت رکھنا یہ سوائے مومن کے کسی کے لیے جائز ہے نہیں ہے آپ <سزوجن> مومن کے ساتھ دلی محبت رکھ سکتے ہیں دل کے ساتھ پیار ہو محبت ہو یہ صرف بندہ مومن کے لیے ہے بس مومن کے علاوہ کسی اور کے ساتھ موالات رکھے گا تو بندہ خود کافر ہو جائے گا <سزوجن> اللہ تعالیٰ نے خود کرون باغ میں رشا میں وہ تب اللہ مین کم فن ہوں میں کہ تم میں سے جو بندہ ان کے ساتھ کل محبت رکھے گا وہ پھر کے ساتھ کا ہے وہ مومنوں کے ساتھ کا نہیں ہے وہ ٹھیک ہے جی یہ ہوگا موالات کا حکم اب مدانت کیا ہے مدانت یہ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں مدانت حکم شریح کو بیان نہ کرنا کسی کافر کی وجہ سے حکم شریف کو چھپا جانا کسی کافر کی وجہ سے یہ کافر کیا کہے گا بڑے اسلام کے احکامات سخت ہوتے ہیں اے؟ اے؟ یہ کافر کیا کہے گا؟ مسلمان ایسے کرتے ہیں یہ کافر کیا کہتے سنائی دیتے ہیں میں تو جی بیٹھے ہوا تھا مجلس میں میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے شراب انہوں نے دی میں نے پی لی حالانکہ کبھی نہیں پی دی میں نے کہا یہ میں نے انکار کر دیا تو یہ کہیں گے مسلمان بڑے سخت ہوتے ہیں شراب ہی نہیں پیتے میں نے کہا تو نرم بنتے بنتے دین ہاتھ سے دے بیٹھا بڑا کمی ہے آج بھی بڑے سارے لوگ مداحت کر رہے ہیں رہے یعنی کافر جو ہے ہمارے مدرسے پہ حملہ کرے تو, تو ہم کچھ نہیں کہتے, کچھ کہتے ہم کہتے ہیں اگر ہم بولے تو کہیں گے بڑے سخت ہوتے ہیں مسلمان یعنی بے شرمو جناب ایک گائے کی خاطر تمہارے بندوں کو کاٹ کے رکھ دیں اور تم اپنے نبی کی عزت کی بات کرتے ہوئے شرماتے پھرتے ہو کون سے پکڑا تو تم کون سے مسلمان ہو تم بتاؤ کافر کسی کو کہیں پہ قتل ہو جائے تو یہ سارے جناب اسی کی حمایت میں کھڑے جاتے ہیں انہیں نہ دکھ ہونا شروع ہو جاتا ہے کافر کا کہ یہ اسلام کی بدنامی ہو گئی اسلام کی بدنامی ہو گئی تمہارے نبی علیہ صاحت السلام کی گستاخی کریں آکر علیہ ساحد السلام کے متارات کی گستاخی کرتے رہیں وہاں بدنامی نہیں ہوئی اور جہاں پہ گستاخ مارا گیا وہاں پہ اسلام کی بدنامی ہو گئی عجیب شرم لوگ ہیں ان سے بڑھ کر دین کا دشمن کون ہوگا کے جناب ان کے رام بھگوان کو بھی مان لیا تھوڑا سا اور منہ سے کی کیا کھڑے ہوئے ہندو سامنے تو رام لکمن کچمن سب کو نبی بھی کہہ دیا نوزال یہ حال ہو گیا مولویوں کا مول بھی ان کے رام کو اور اس طرح کی چیزیں جتنی بھی ہیں ان کی جتنا بھی کباڑ ان کے پاس رکھا ہوا ہے انہی کو جناب وہ نبی کہہ رہے ہیں بتائیں اور یہ کہتے ہیں پھرتے ہیں کہتے ہیں یہ وہ آپ کے تھوڑے ہیں ہمارے زیادہ ہیں وہ جو ان کے ہیں کہتے ہیں آپ کے تھوڑے ہمارے زیادہ ہیں مداح الفین کیا ہے یہ لبارک وطالع نے قرآن پاک میں شاہ فرمایا رب بارک وطالیہ کا قرآن جو ہے نا مشرق مغرب دائیں بائیں ہو سکتے ہیں رب کا قرآن ادھر ادھر نہیں ہو سکتا ہاں ربطال نے اللہ تعالیٰ نے ارشاہ فرمایا میں حبیب پیارے یہ کافر چاہتے ہیں آپ بھی نرم ہو جائیں تو یہ بھی نرم ہو جائیں گے آپ دین حق بیان کرتے رہیں گے تو یہ نرم نہیں ہوں گے کافر صرف آپ کو نرم کرنا چاہتے ہیں آپ نرم ہوں تو یہ نرم ہوں گے آج بتائیں کتنے سارے کلمہ پڑھنے والے اپنے نام نہاد مسلمان بیٹھے ہیں جو نرم ہوتے ہوتے کافروں کو یہ دکھاتے ہو ہم تو بڑے نرم ہیں مطلب ہم تو بڑے بے غیرت ہیں ہم تو دین کی پرواہ نہیں کرتے دین پہ حملے گھوت رہے ہم تو نہیں بولتے ہیں تو کتنے نرم ہو گئے تم پوری شریعت ہاتھ سے دے بیٹھے ہو حکومت آج پوری دنیا میں کفر کی ہے کتنے نرم ہو نا تم نے اب ایک نبی کی عزت کی بات تھی اس پہ تم کچھ معاملات ہوتے ہیں جن پہ بندہ صرف یہ کیا کہ برداشت کرتا رہتا ہے کون یہ آسانی والا معاملہ آئے گا آسانی والا معاملہ آئے گا, آئے گا. हैं؟ हैं؟ اب بتائیں نا کسی بندے کے ایمان پہ حملہ ہو جائے اس کے نبی کی عزت پہ حملہ ہو جائے اب اس نے کیا دیکھنا ہے یار بتائیں وہ رہ جاتی بندہ بات زندہ رہنے والی दे दे اس نبی کی عزت کے معاملے پہ بھی جو بندہ مدہن بن کے بیٹھا ہو بےغیرت بن کے بیٹھا ہو اور اسے پرواہ تک نہ ہو ہاں کسی کافر کی بات آ جائے پھر اچھل کوچ کے سارے پیر بھی باہر آ جائے مور سارے بہن کو کتنا باہر کرنا شروع کر دیں تو بتائیں ان سے بڑھ کر بےغرد کون ہے اور ان میں سے ہر ایک بندہ جو ہے وہ اتنے بدماش منگتا ہے کوئی بندہ کسی کلمہ پڑنے والے کے پاس بیٹھ جائے تو کہتے یہ سلو کل ہے کلمہ پڑھنے والے کے پاس بیٹھ جائے بندہ تو کہتے سلح کل ہے میں نے کہا توں ہندوؤں کے ہم حمایت میں بول پڑا گستاخوں کی حمایت میں بولتے بولتے نے نبی کے ناموس پہ پیرا دینے والوں کو گستاخ کہہ دیا سلح کو اگر اس سریت مبارکہ میں سلح کل برداشت نہیں ہے تو تیرے جیسا بغیر جھگڑالو کول بھی برداشت نہیں ہے اگر سب سے سلح جائز نہیں ہے تو سب سے لڑنا بھی تو جائز نہیں ہے نا تو بابلہ بن کے ہرے کو کاٹتا پھرتا ہے جس کو جی چاہ پڑ گیا جس کو جی چاہ پڑ گیا تو بات ہندو کی آئے بات مشرق کی آئے وہاں تیرے منہ کو تالے لگ جائیں وہاں تیری زبان بند بلکہ تالے کیا لگیں مسلمانوں کے خلاف بھونکنا شروع کر دیں کتنے سارے ایسے بے شرم مفتی ہیں جنہوں نے یہ فتوا دے دیا ہے کئی درباروں کے گدی نشین پیر ہیں جنہوں نے یہ فتوا دے دیا ہے کہ گستاخ کا قتل کرنا جو ہے یہ نبیل اسلام کی گستاخی ہے بتائیں یہ رسول اللہ کی گستاخی ہے کہتے ہیں یہ دور نہیں ہے گستاخوں کو قتل کرنے کا بات کہاں تک پہنچیے بتائیں بھائی یہ دین فروش مل ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالی نے بنایا کہ یہ کتابیں لاتے پھرتے ہیں اکل بہت ہے نہیں یہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں ان کو ایمان کفر کا کوئی پتہ نہیں یہ ٹٹی پوٹی کے مسائل بتا سکتے ہیں عورتوں کے حید نفاس کے مسائل بتا سکتے ہیں ان کو رسول اللہ صاحب السلام نے جو دین دیا تھا اور نبی علیہ صاحب السلام کی دعوت کا منہ ہے تمہیں معلوم نہیں ہے تم نے کیا تبلیغ کرنی ہے کیا لوگوں کو بتانا ہے ان کی کتابوں کے اندر آپ اٹھا کے دیکھ لیں کسی ایک مشرے کو دعوت نہیں ہے ان کی کتابوں کی کسی ایک مشرے کو دعوت نہیں دی انہوں نے یہودی کو دعوت نہیں کو دعوت نہیں بس کیا ہے چار باتیں پکڑ کے جو اس پہ ٹھیک ہے جو اس سے نا تم مداحن بنے بیٹھے ہو مداحن ایک وہ بھی ہوتا ہے جو بندہ اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت کے معاملے میں غیرت نہ کھائے اسے شریف میں دیوس کا آ گیا हैं? हैं? جو بہن بیٹی کی عزت کے معاملے میں جسے غیرت نہ آئے بیوی بی کی عزت کے معاملے میں غیرت نہ آئے وہ ہو دیوس حضرت دیوس با... بارش میں حلہ فرماتے ہیں ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کا ولی ہے اس نے کسی حدیث سے لیا ہوگا وہ حدیث میں نے نہیں پڑھی آپ فرماتے ہیں دیو دیوس خنزیر دیوس قبر میں جاتے خنزیر ہو جائے گا ہیں جو گھر والی کی عزت کے معاملے میں نہ بولے دیوس بن جائے مداہن بن جائے وہ تو قبر میں خندیر بن جائے اور جو نبی کی عزت پر نہ بولے اے نبی کی گستاخیاں ہوتی رہے ہیں وہ نہ بولے نبی علیہ السلام کے گھر والوں کی گستاخیاں ہوتی رہے ہیں یار وہ حضرت عیشہ صلیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں منافقین نے بقواس کی کافروں نے گستاخی کی ان کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور نازل فرما کے ان کی پا نبی کی عزت کی بات ہے قرآن تو اپنی رہتا قرآن بول پڑھتا ہے قرآن کی آیات نازل ہو جاتی ہیں سورہ نور نازل ہو جاتی ہے اور یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کی بات ہے مولوی نے بولے پیر نہ بولے ہاں کیا جی پیر کے منقبت سنا دیں ہمارے دادے کی منقبت سنا دیں ہمارے دادا نے کیا تھا میں نے کہا لپاڑے تو نے کیا کیا وہ بتا اپنی منقبت پڑھوا ذرا تو پہلے یہ کچھ کام کر کے دکھا امت کو امت کے وسائل تم کھا اور جب بات آئی نبی کی عزت پہ بولنے کی تو تمہیں کتے کاٹ کٹ گئے. گئے پھر ہندوؤں کو دیکھ یار ہندو کیا کہے گا نبی کی عزت بات کر رہا ہوں میں اتنا بڑا گناہ کر لیا میں نے بتائے بھائی یہ کون سا ایمان ہے تمہارا جو یہ کام کرنے پہ تمہیں مجبور کر رہا ہے کون سا ایمان ہے تمہارے پاس رب رسول کی عزت پہ حملے ہو اور تم نہ بولو تم چپ کر کے بیٹھے رہو اور تم اسی کو جناب امن پسندی کو امن کہہ رہے ہیں اسے امن کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی عزت کی بات آئے گستاخی ہو جائے تو نہ بولو یہ امن ہے حالانکہ رب کیا فرماتا ہے نبی علط اسلام کے خلاف کھڑے ہونا اسے رب تعالی فساد کہتا ہے حضور کی عزت کے خلاف کوئی بکواس کرے اسے رب فساد کہتا ہے عجیب معاملہ ہے عجیب سمجھ سے بالا تر بات ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں غیر تیمانی عطا فرمائے تو دو چیزیں ایک موالات ہے کافر کے ساتھ دلی محبت رکھنا ایک طرف ہماری بیٹیاں ہندوؤں کے ساتھ شادی کر رہی ہیں آپ دور نہ جائیں یہ لیبرٹی میں کئی مہینے روزانہ لائیو پروگرام کرتی رہی لڑکوں سے پوچھتی آپ میں سے کون کون ہندویزم قبول کر کے ہندو مذہب قبول کر کے ہندو لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے لیبرٹی میں اور وہاں پہ جتنے بھی دکاندار ہیں سارے اس، اس لڑکی کے ساتھ ملے ہوئے اور لڑکیوں کو چھوڑ کے ہندو لڑکوں کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے یہ کہاں لیبرٹی لاہور کے اندر ہو رہا ہے وہاں کا لیبرٹی وہ جو دکان ہے اس کے پیچھے سات ہی تھانے پہ کسی کو کوئی پرواہ نہیں کہیں پہ دینی حق کی بات ہو جائے ان کتوں کو بدبو آ جاتی ہے ایک دم سے پہنچے گے وہاں بابلے کتے کی طرح لیکن جہاں پہ دین کے خلاف اسلام کے خلاف مسلمانوں کو مرتد کرنے کی باتیں دیکھیں یہاں پہ تین چار سیاب کو ان یہودیوں نے اسلام سے ہٹانے کی کوشش کی رب نے قرآن نازل کر دیا اور تیرے سامنے کھڑے ہو کے تیرے چوک میں کھڑے ہو کے عورت جو ہے روزانہ لوگوں کو دعوت دے رہی ہے اور مسلمان لڑکیوں کو ہندو لڑکیوں کے ساتھ شادی کرنے کی دعویٰ دے رہی ہے تم کتے کہاں پڑے ہو تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی آج ہر بندہ یہی چاہتا ہے یار کفر کے خلاف نہ بولو امن امن خراب ہو جائے گا امن خراب ہو جائے گا بھائی اور امن کتنا خراب ہوگا تو ہماری ماں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ ہندوؤں کے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہو جائیں گی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں مسلمان کے دھرم میں پیدا ہونے والی لڑکی ہندو لڑکی کی محبت میں مستغرق ہو کے پر اسلام چھوڑ بیٹھی ہے اور تو ہمیں ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں ہمیں ابھی تک اپنی پگ ڈنڈی نظر نہیں آ رہی کہ ہم نے کس راہ پہ چل رہے دو چیزیں جی ایک موالات ہے کسی بھی کافر کے ساتھ کل محبت رکھنا کفر ہے کیا ہے کفر, کفر, ہے, کفر, ہے, ہے, کفر ہے, ہے اور مداحنت جو ہے دین کے معاملے میں کسی سے نفع لینے کے لیے کسی کو یہ دکھانے کے لیے ہم تو بھی بڑے امن پسند ہیں لہذا ہم تو اپنی نبی کی عزت ہی بات نہیں کرتے بلکہ جو کرے ہم تو اسے بھی دہشت گرد کہہ دیتے ہیں ہم تو اتنے بھی کھلے دل کے لوگ ہیں ہاں نا نا یہ مداحنت بھی سخت حرام ہے اور یہ جو آج حالت پہنچ چکی ہے یہ لفاق سے بھی آگے جا چکی ہے منافق سے بھی آگے جا چکی ہے دوسری تیسری چیز واسات ہے وہ کیا ہے کوئی کافر ہے دکھی ہے آگے ہے آپ کے پاس پریشان ہے کوئی کافر ہے ہر نہیں ہر کے لیے یہ اجاز نہیں ہے ہر وہ ہے جس کے ساتھ ہماری جنگ ہو हैं? اور حضور تاج شریعہ مولانا رضا خان محلہ فرماتے ہیں پاکستان کے جتنے بھی کافر یہاں رہتے ہیں وہ سارے ہر بھی ہیں سارے کیا ہیں ہر ہیں کوئی ایسا بندہ آ جائے فاسق فاجر و گناہ ہو وہ آپ کے پاس آ ہے مواصلات یعنی دکھی ہے پریشان ہے اس کو کچھ کھلا پلا دینا کپڑے دے دینا جائز ہے یہ کافر ہر ہیں ہے نہیں ہیں ذمی ہو تو آپ دے سکتے ہیں بالکل جائز ہے آپ اتنا مواصلات کا حکم اجازت ہے کہ آ گیا آپ کچھ چلا پلا سکتے ہیں اسے کچھ دے سکتے ہیں اور یہ جائز ہے چوتھی صورت چوتھی صورت ہے جی مدارت کی کیا مدارت ہے مدارت جسے کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی کافر ہو آپ کو ڈر ہے کہ کہیں آپ کو تکلیف دے گا یا ویسے بھی کوئی بندہ ایسا کافر ہے تو آپ کو آپ اسے ایسے دانت نکال کے دکھا سکتے ہیں اندر سے اسے کمینہ سمجھتے ہوئے اس کے مذہب کو گندا سمجھتے ہوئے اس کے مذہب کو پلید سمجھتے ہوئے صرف ایسے ہی اس طرح او جناب آؤ یہ جائز ہے اور امام علیہ سنت امام احمد رضا رضاخا رہ آپ کے پاس جب بھی اس طرح کے کافر آتے تھے تو آ کے آپ کو کہتے جی آداب آپ انہیں کہتے تھے آداب پاؤں سامنے ہوتا آداب یعنی یہ لفظ بھی ایسے پھر کے کہتے تھے یہ نہیں اداب نہیں کہتے تھے یہ کہتے ہیں آداب نہیں سمجھا پیر پیرناپ یعنی کہ گھوٹ یعنی کہ یہ اور ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے آپ اٹھا کر دیکھیں تفسیر المانی میں لکھا ہے میں سلم کافر میں کسی بندے نے کسی کافر کو تعظیم کے لیے السلام علیکم کہا کہنے والا بندہ کافر ہو جائے کرتا صرف تعظیم کے لیے السلام علیکم کہنے والا بندہ کافر ہو جائے کر کیوں میں یہ رفت بار اکبال نے خاص اہل ایمان کے لیے نازل فرمایا <تصفيق> السلام علیکم کا جو لفظ ہے یہ خاص اہل اسلام کے لیے اور یہ شعار اسلام میں سے مسلمانوں کے علاوہ کوئی اسے استعمال نہیں کرتا لہذا مسلمان یہ لفظ مسلمان کے لیے استعمال کرے کوئی بندہ تبجیل تعظیمند تقریباً تشریفا کسی بھی کافر کو السلام علیکم کہے گا بندہ کافر ہو جائے گا ایمان سے چلا جائے بتائیں جہاں پہ ایسے حقامات ہوں وہاں پہ ان کو جفیاں ڈال دیا پھر ان کو مبارکباد دینی کرسمس کی ہولی دیوالی کی مبارکباد دینیا بدھائیاں دینا مٹھائیاں دینیا پھر وہ جناب جا رہے ہیں بتوں کی پوجا کرنے کے راستے میں کھڑے ہوئے ان کو جوس پلانا اے اتنا ہی نرم نا پاڑ بھائی اتنا ہی نرم نہ پاڑ دین دے بیٹھا ایمان دے بیٹھے اب کیا رہا ماں بہنیں بیٹیاں جو ہیں ہندوؤں کے ساتھ شادی کر چکی ہیں کر رہی ہیں اور آگے جانے کو تیار ہیں اب تیرے پاس کیا بچا یار اب کیا دے گا تو؟ اے خدا کے لیے واپس آ جا یار کوئی ایمان کی رمک تیرے اندر موجود ہے تو واپس آ بس چھوڑ دے اب سارا کوئی کو. مدار تیرے گرائے جا رہے ہیں مساجد تیری گرائی جا رہی ہیں اور اتنا نرم پڑھ کے دکھائے گا کیا یار ہندو مشرق کے سامنے کتنا لیٹے گا تو یہ خودی نصرانی کے سامنے عجیب ماحول ہے عجیب ذہن بنا دیے گئے بڑے بڑے جبے کبے والے مولوی پیر بھی اسی بات میں پڑے ہوئے نوزال گھر میں آگ لگی ہوئی تھی دو بھائی اس بات پہ لڑ پڑے گوبھی بنائے یا بھنڈی بنائے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے سارے گھر والے جل رہے ہیں دو بھائی اس بات پہ لڑ پڑے گوبھی بنائے یا بھنڈی بنائے بتائیں پاگل ہیں پرلے درجے اللہ اکبر کبیرا یہ چار چیزیں ہو گئی کسی بھی کافر بے دین کے ساتھ سامنا ہو جائے اور آپ ایسے جناب دانت نکال کے مجبوری بن جائے کہیں پہ کسی کو تکلیف پہنچنے کا خطرہ ہو بھی آپ کو پتا ہے ایسے یہاں होता है हैं کو بندہ کسی کو ایسے ترش مزاجی دکھائے تو وہ ایسے آگے سے گلے پڑ جائے, جائے. بے دین ہوتے ہیں تو ان کو مجبوراً کرنا مبارک کے اندر ہے یہ جو ہے نا یہ بات کر رہا ہوں یا مبارک کے اندر ہے میں تکلیف پہنچنے کا خطرہ ظاہر طور پہ اس طرح کر کے جیسے کرتے ہیں عموماً لبرل سیکولر ہمیں یہی کرتے ہیں حالانکہ ان غریبوں کو نہیں پتا کہ کیوں ہے ان کو دل سے خوشی نہیں ہوتی کسی مسلمان کو مل کے وہ ہی کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں میں نے کہا عجیب تو بھی شغلی بکرا لگتا ہے میں تو قربانی پر ذبح ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت عجیب نظام ہے بہرحال یہ مبارکت دیکھیں اور اس کا ترجمہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنين فرمایا کہ مومن کافر مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو ولی نہ بنائے اور من يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا من تقوا میں جو بھی بندہ ایسا کرے گا کافروں کے ساتھ موالات رکھے گا فليس من الله في شيء میں پھر کسی بھی معاملے میں رب تبارک و تعالی کی طرف سے اس کے ساتھ بدلی اپنا بچاؤ چاہ رہے ہو تم اپنا بچاؤ چاہ رہے ہو تو پھر ہلکا پھلکا بس ایسے دانت نکال دینا جی اس طرح کہہ دینا اتنی اجازت ہے ہمارے استاد تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسے کوئی بے دین سامنے آ جائے بد مذہب بد عقیدہ دین کا دشمن کافر ہے مشرک ہے کوئی بھی آ جائے تو وہ آگے سے اسلام علیکم کہہ دے تو ایسے شوڈ واہ, واہ, واہ, واہ اس طرح کر دیا کرو بس مجھے جواب نہیں دینا وعلیکم السلام نہیں کہنا اگر وہاں پہ وہی بات پائی گئی جو میں نے آپ کو بیان کی ہے تو پھر ایمان ہی جائے گا بھائی ہے یا نہیں ایسا ہاں اس لیے بچنا چاہیے ان کو ضرورت پڑ جائے تو پھر وعلیکم کہہ دو اکیلا بس اتنی اکل سیت السلام کی تعلیمات میں سے شامل ہے آکل ست اسلام یہی فرمایا کرتے تھے وہ آ کے کہتے جی اسلام علیکم آباد وعلیکم تیرے تیوے تیری جو ہمارے لیے مانگ رہے نا وہ تم بھی ہو ٹھیک ہے نا اور کئی دنز بلزالک عقل السطو اسلام کو آ کے کہتے تھے السلام علیکم السلام بہت کو کہتے ہیں اور ایک آیا آکل اسلام کو آ کے کہا اس نے تو آکل علیہ السلام نے یہی فرمایا با انہوں نے کہا آپ کو بہت ہے کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ ہاں یہ حسن خوڑ کو پتنی کون سے اٹھائے پھرتے ہیں کہتے ہیں ویری پیرن تھلے چادرا بھیھانا لیا میں نے کہا اس نے حضور کو یہ بات کی تھی حضور نے چادر کیوں نہیں بچھائی پکڑ کے اس کے نیچے پھر اس نے جو کہا حضور نے وہی فرمایا میں تینوں دیکھیں جی اللہ تبارک وطالعہ نے فرمایا حضرت اللہ نفسا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے رب سے ڈرو ان سے ڈرو آج مشرقوں سے ڈر کے دین چھوڑ رہے ہیں نا مشرقوں سے ڈر کے نبی کی عزت کی بات چھوڑ دی گستاخ کی حمایت میں کھڑے ہو گئے کئی کے جمعہ مولو نے پڑھا ہے کی حمایت میں رب تبارک وطار نے ارشا فرمایا جی دیکھیں بھائی اللہ المصیر اللہ تعالی نے فرمایا کہ میری پکڑ جو ہے دنیا میں ہو سکتا ہے نہ آئے لیکن بھائی اللہ المصیر آنا تو میرے پاس ہی ہے آنا تو میرے پاس ہی ہے نا بتاؤ پھر کیا بنے گا آج جو جا کے ہمارے ملک ملاقاتیں کرتے پھرتے ہیں یہاں کی وہ کیا نام ہے اس کا خاتون ہے محترم ٹریکٹر ٹرالی. وہ کبھی خط لکھتی ہے اقوام مرتدہ کو کہ جناب عمران خان پہ ظلم ہو رہا ہے اب بتائیں جس امریکہ کے خلاف عمران خان نکلا تھا وہی امریکہ اسے بچانے کے لیے میدان میں آ گیا کیا منافقت ہے ان کی بھی اور ان کی بھی ہے بتائیں یار جس نے انہیں نکلوایا تھا عمران خان کو یہ اسی کو کہہ رہا ہے ہمیں بچائیں اور وہ میدان میں آ بھی نے نوٹس بھی لے لیا اس نے دو نوٹس لیا, اس نے ایک پہلا نوٹس اس نے لیا آسیہ ملونا کا وہ باہر چلی گئی اب اس نے اس کا بھی نوٹس لیا اب پوری دنیا کے کافر پر کوشش میں ہیں یہ شیطان پھر رہا ہے کیونکہ یہ انہیں کا سکہ ہے نا جس طرح دیکھو شکل انہی کی نظر آتی ہے اللہ کو بتا رہے ارشا فرمایا جی دیکھیں دیں تم چاہے تبارک وطال نے مدارت کی اجازت دی ہے مدارت کی اجازت دی ہے کہ ظاہری طور پہ ان کو اس طرح کر لو با ٹھیک ہے ہاں ہاں خیر ہے اس طرح کر لو لیکن قلبی طور پر دلی محبت نان یہ نہیں اللہ تعالیٰ میں کوئی بندہ دل میں کوئی بات چھپائے یا پھر پول پولیے جا کے ان کو علیحدہ ہی کے کے اللہ اللہ جو زمینوں میں ہے جو آسمانوں میں کوئی شاہ اسے پوشیدہ نہیں ہے اللہ تبارک اللہ تبارک ہر چیز پر قرض رکھنے والا ہے اللہ اکبر آگے رب افطبار کو نے نہیں،, نہیں لوگوں کو فرمایا جو اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ مشرکوں کے ساتھ ہندوؤں کے ساتھ سکھوں کے ساتھ یاری لگاتے پھرتے ہیں اللہ تعالیٰ میں یوم تاجر و کلو ما عاملت مل خیر محدرا میں قیامت والے دن جو کچھ بھی کسی بندے نے کام کیا ہوگا محدرا سارا اس کے سامنے پڑا ہوگا ایسے مہدر حاضر مہدر حاضر ہوگا ہوا یہ وما عملت من اور جو بھی برا کام کیا وہ بھی سارے کا سارا خیر والا بھی اور برائی والا بھی ہر کام جو ہے اس کے سامنے ہوگا میں ہر اس وقت یہ بندہ چاہے گا اس کے درمیان اور قیامت کے دن کے درمیان بہت بڑی مسافت ہوتی یعنی یہ قیامت سے دور ہوتا اس دن میں کھڑا ہی نہ ہوتا یہ اس کو یہ چاہے گا بینہو بین ہا مدم بھائی میں اس وقت جو ہے اس کے درمیان اور قیامت کے دن کے درمیان لمبی مسافت ہوتی بایو اللہ نفسا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے واللہ اللہ رعفم اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان بھی ہے اور کرم فرمانے والا بھی ہے یہ کیوں فرمایا رب نے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوں میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں نا کافروں سے دوستی نہ لگاؤ یہ صرف تم اس لیے کہہ رہا ہوں میں مہربان ہوں تم پر یہ میری شفقت ہے تم پر یہ میرا کرم ہے تم پر کہ تمہیں میں سمجھا رہا ہوں ان سے جاری نہ لگاؤ تم آ ان سے پیچھے ہٹ جاؤ یہ تمہیں کچھ دینے والے نہیں ہیں یہ تمہیں ذلیل کرنے والے ہیں تمہیں پریشان کرنے والے ہیں تم سے ایمان کی دولت چھیننے والے ہیں اللہ تم پر مہربان آئی یہ تمہارے ساتھ مہربانی نہیں کر سکتے تم خدا کے بن کے رہو خدا کے دین کے بن کے رہو خدا کے نبی کے بن کے رہو اور خدا تبارک و تعلیٰ کہ جو ماننے والے مومنین ہیں ان کے خیر خواہ بن کے رہو یہی تمہارے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں سمجھا گیا مسئلہ جی یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے معادات کا ذکر فرمایا کس کا ذکر فرمایا معادات کا دشمنی رکھنے کا کافروں کے ساتھ دین دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھنے کا حکم فرمایا اور کافروں کے ساتھ موالات کے ترک کا حکم فرمایا اگلی آئے مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ اپنے حبیب کے ساتھ اہل ایمان کے ساتھ موالات کا حکم ارشا فرمایا میں کل بھی محبت رکھنی ہے تو اپنے رب سے رکھو کل بھی محبت رکھنی ہے تو اپنے لجپال نبی سے رکھو روح روح روح روح روح اور قلبی محبت رکھنی ہے تو اہل ایمان سے رکھو روح روح اللہ اکبر کبیرہ ایسا ہے مبارکہ کے اندر اللہ تبارک وطالع نے بڑی ہی اہم بات ارشا فرمائی اور یہودی نے سرانی یہی کہتے تھے ہم رب کے پیارے ہیں رب تعالیٰ کے محبوب ہیں رب تبارک وطالع نے انہیں بھی جواب دیا کیا فرمایا رب نے کل حبیبہ فرما دیں ان کل تم تو اللہ اگر تم رب کو محبوب بنانا چاہتے ہو تو فتح بونی اس کا پوری کائنات میں طریقہ ایک ہی ہے وہ ہے میری اتباع میری اتباع بس حبیب کریم علیہ السلام کی اتباع تو میں آگے کیا ہوگا یو بے اللہ بھی تمہیں محبوب بنا لے گا اللہ بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا یہ ایک نفسیاتی تقاضا ہے یہ بات جو ہے نفسیاتی تقاضا ہے اور بشری تقاضوں میں سے بھی ہے ایک بندہ کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے اگر اس طرف سے اسے وہ محبت نہ ملے تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہتا جی بس ہمیں ہی ہے تمہیں تو کہاں ہے تمہیں کہاں ہے محبت ہمارے سامنے ہوتا ہی نہیں ہوتا اور محبت کے باب میں عشق کے باب میں جو بےچارے جانتے ہیں دکھی ہے اس معاملے میں وہ میری بات کو جلدی سمجھ جائیں گے محبت ایک طرفہ ہونا وہ بھی عذاب ہے, ہے کہ نہیں اچھے صحت سمجھو وہ بھی عذاب ہی اگر محبت ایک, ایک طرفہ ہو ان محبت کے باب میں یہ ایک الگ پریشانی ہے کہ اسے ہے اور آگے نہیں ہے رقت بار کو مح سبحان اللہ رب نے عرشا فمہ تم مجھے مجھے اپنا پیارا بنانا چاہتے ہو تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میں آؤ پھر جیسے میرا حبیب دکھتا ہے نا جیسے میرے حبیب کے لباس ہے جیسے میرے حبیب کا حلیہ مبارک ہے ویسا حلیہ بنا لو جو کچھ میرے حبیب تمہیں کہتا جائے وہی وہ مانتے جاؤ تو رب تبارک و تعالیٰ میں محبت یک طرفہ نہیں چلے گی جب میں تمہیں دیکھوں نا تم میرے سارے میرے حبیب کے حکم پہ سر جھکائے کھڑے ہو اور تمہیں بھی محبوب بنا لوں گا محبت دو طرفہ ہو جائے گی اللہ اکبر کیسی بات ہے یار کتنی بر... یہ ایک نفساتی تقاضا تھا کہ ہمیں تو ہے کیا مالک کو بھی ہے یا نہیں اب کوئی بھی بندہ پوری دنیا میں یہ دیکھنا چاہے کہ اسے رب اس کے ساتھ محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا وہ اپنی زندگی کو دیکھ لے اس کی زندگی اکال ساط و شام کے حکم کے تابع ہے یا نہیں اگر اس کی زندگی حضور کے حکم کے تابع ہے تو وہ یہ یقین کر لے رب اس کے ساتھ محبت کرتا ہے رب اس کے ساتھ محبت کرتا ہے سمجھا گیا اتنی بڑی بات ہے اتنی بڑی بات ہے اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ رات دن اس کا اسی جذبے میں تڑپ میں نکلتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب السط اسلام نے مجھے حکم دیا ہے رب کے دین کو غالب کرنے کا میں اسی کوشش میں لگا ہوا ہوں اسی جد وجہ میں لگا ہوا ہوں رات دن دین پڑھانے میں سمجھانے میں لوگوں کو دین کے ساتھ جوڑنے میں لگا ہوا ہوں اگر وہ یہ کام کر رہا ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی میرے ساتھ محبت ہے میرا دین کے ساتھ محبت کرنا ایسے ہی نہیں ہے یہ مالک کی محبت ہی مجھے اس طرف کھینچ کے لا رہی ہے سمجھا گیا مسئلہ جی دیکھیں جی اللہ تعالی نے فرمایا اللَّهِ تم میری پیروی کرو رب تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اللہ تعالی تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا بلّہ غفور رحیم اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے یہ رب تبارک و تعالیٰ نے ڈگری عطا فرما دی سند عطا فرما دی جو اس کے حبیب کے پیروکار ہیں رب فرماتے میری محبت کا تقاضا میری محبت کا عمل جو ہے نا وہ صرف یہی ہے میری محبت پانے کا میری ابھی بس میرے حبیب کی پیروی کو چھوڑ کے کوئی بندہ مجھ تک پہنچ سکتا بے نہیں بے بے بے ہے بے اس سے ثابت بے بے ہو گیا رب تبارک و تعالیٰ کی محبت پانے کا رب تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت پانے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے لجپال نبی علیہ صاحب شام کی اطاعت بس, بس, بس اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی تو ہی قطع